صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فقال الله تبارک وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه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 ریمن کانا یار جو امام المبیا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے مشاہر راہ ہے اور زندگی کے تمام تر پہلوؤں میں ہر ایک شعبہ زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے رہنما اور رہبر اور پیشوا اور اللہ سبحانہ خانہ ہوا نے بھی اہل ایمان کو امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری اور ان کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے اور ساتھ ہی فرمایا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتا ہے تو وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا ہے تمام تر شربہ آئے زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اطاعت اور پیروی یہی ایک مسلمان اور مؤمن کی شان ہے اسی طرح اللہ سن خانہ ہوا تھا اعلیٰ فرماتے ہیں لقد کان اعلیٰ خاصانہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عسوائے خاصانہ ہے ایک اچھا نمونہ ہے ایک آئیڈیل کریکٹر ہے تمہارے لیے لیمن خانہ یور جو ولی یومل آخر لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اچھا نمونہ اس آدمی کے لیے ہے جو اللہ رب العالین پر یقین رکھتا ہے اور آخرت والے دن پر اس کو یقین ہے آخرت پر اگر ایمان مضبوط نہ ہو اللہ رب العالمین پر اگر اس کا ایمان پختہ نہ ہو تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے علاوہ اور بہت سی زندگیاں بندے کو نظر آتی ہیں کہ جن کو وہ اپنے لیے آئیڈیل قرار دے بیٹھتا ہے تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ قید لگائی ہے لمن کان یرج اللہ یوم الآخر آخرت کے دن کا یقین ہو کہ میں نے اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر حساب کتاب دینا ہے اور اپنے ان بیتے ہوئے دنوں کے بارے میں اللہ سبحانہ ہ و تعالی کو ایک ایک چیز کا میں نے جواب دینا ہے تو پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے علاوہ اور کسی کو اپنے لیے مثالی زندگی قرار نہیں دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہت اعلی ترین اور بہترین زندگی تھی آپ نے اپنے زمانے میں اللہ رب العالمین کا تخبہ اختیار کرتے ہوئے اللہ تعالی کی مہیا کردہ ہر نعمت سے فائدہ اٹھایا ہے نعمتوں کو ترک کر دینا یہ تقوا اور پرہیزگاری نہیں ہے بلکہ تقویٰ کیا ہے اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف دل میں پیدا کرنا ایسا خوف جو انسان کو اللہ کی نافرمانی سے روک دے گناہوں والے کاموں سے انسان کو بچا لے اس ڈر کا نام تقواہ ہے آج کل یہ صوفی قسم کے لوگ وہ ترکے دنیا کو ہی سارا کچھ سمجھتے ہیں دنیاوی نعمتوں سے کنارہ کش رہنا اور بڑی عجیب و غریب قسم کی اپنی حالت بنا لینا اسی کو وہ زحد ورا اور تقوا کا نام دیتے ہیں حالانکہ زہد و ورا یہ نہیں ہے زہر دنیا سے بے رغبتی کا نام ہے دنیا کو ترک کر دینے کا نام نہیں تقوا گناہوں سے بچ جانے کا نام ہے اللہ رب العالمین کی پیدا کردہ نعمتوں کو چھوڑ دینے کا نام نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جب کسی بندے پر انعام کرتا ہے جب کسی بندے کو کوئی نعمت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں یورا اثر نعمت ہی آ کہ اس بندے پر اللہ تعالی کی نعمت کا اللہ کے دیے ہوئے کا اثر نظر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ العالمین نے بہت کچھ کیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی نعمت کے شکریہ ادا کرنے کے لیے اللہ کی ان نعمتوں کو اپنایا بھی ہے آپ جو لباس زیب سن فرماتے تھے وہ کوئی معمولی لباس نہیں ہوتا تھا بڑا اعلی اور بہترین لباس پہنا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ البتو من کو ملویا و کفی نوفی ہا بہتا ہوں انہا اپنے لباس میں سے سفید رنگ کا لباس پہنا کرو اور اسی سفید لباس میں ہی مردوں کو کفن دیا کرو خیریت یا بھی کن یہ تمہارے کپڑوں میں سب سے بہترین کپڑے ہیں سفید رنگ کے اور اسی طرح فرماتے خیراتیاب البیت اتحال کم السمت سن نہ ہو یہ جر البفر تمہارے لباس میں سے بہترین لباس سفید رنگ کا ہے اور سرموں میں سے بہترین سرما اسمد ہے سہ یوم بتشارا و ضر کیونکہ اسمد استعمال کرنے سے آنکھیں جلا پاتی ہیں بینائی تیز ہوتی ہے اور بال اگتے ہیں پلکھوں کے بال اسمت کے استعمال کرنے سے گھنے اور بڑے ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خاص لباس بھی بنوا رکھے تھے ایک لباس ایسا کہ جس کے گرے بان آستینوں اور پانچوں پر ریشم لگا ہوا تھا ویسے تو ریشم استعمال کرنا اللہ سبحانہ ہوا تھا نے مردوں کے لیے حرام قرار دیا ہے لیکن دو یا تین یا چار انگل تک ریشم یہ مردوں کے لیے حلال ہے اس سے زیادہ نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ تھا مقفت الجیبی ولکمی ولفراجی بدی جس کے گریبان بان آستینوں اور پانچوں پر ریشم لگا ہوا تھا بہت قیمتی ہل کان البسا لوفی ول وللعیدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لباس جمعے کے دن عیدین کے لیے اور جب کوئی وفد ملاقات کرنے کے لیے آتا تو تب آپ یہ لباس زیب تن فرمایا کرتے تھے اسی طرح جو چادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوڑھتے تھے وہ بھی کوئی معمولی نہیں تھی بہت اعلیٰ اور نفیس قسم کی چادر تھی اسی طرح رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراک اپنے زمانے میں بہت اعلیٰ ترین تھی ایک مرتبہ ایک مہمان آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا گوشت پیش کیا اور ساتھ ہی فرمانے لگے یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے خاص تیرے لیے بکری دبا کی ہے بلکہ ہمارے پاس سو بکریوں کا ریوڑ ہے جب بھی کوئی بکری بچہ دیتی ہے تو ہم ایک بکری کو چھری پھیر دیتے ہیں تاکہ یہ تعداد سو ہی رہے بڑھے نہ تو ہم نے اپنے معمور کے مطابق بکری دوا دی ہے سو بکریاں ہیں اور جب بھی بکری بچہ دیتی تو ایک بکری کو صبح کر لیتے کہ تعداد زیادہ نہ بڑھ جائے تو مہینے میں کوئی آٹھ دس مرتبہ تو یہ کام ہو ہی جاتا ہے اسی طرح امرحم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کانا یقب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت بہت زیادہ پسند تھا بڑے شوق سے کھاتے تھے ایک مرتبہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا آپ نے ایک دستی کھائی دوسری بھی کھائی اور پھر فرمانے لگے اور بھی ہے تو لے آئیے گھر والوں نے کہا کہ بکری کی دو ہی دستیاں ہوتی ہیں یہ <تصفح> نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراک ہے اور پھر حجت البذا کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے سو اونٹ نہر فرمایا سو اونٹ اور اپنے اہل ویت کی طرف سے ازباج متحرات کی طرف سے گائے زبان کی اکیلے اپنی طرف سے سو اونٹ آج کل متوسط اونٹ ڈھائی تین لاکھ کے قریب قریب ہوتا ہے اس کو سو سے ضرب دیں اور وہ اونٹ اہل عرب کے تھے یہ ہمارے ہندوستان کے مرے ہوئے اونٹ نہیں ہوتے تھے بہت قیمتی اونٹ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کا دیا یہ تھا تو آپ نے اللہ کے راہ میں لیا ہے اور پھر اونٹوں کو نحر کیا اور فرمایا ان میں سے ہر ایک اونٹ سے ایک ایک بوٹی وہ جمع کرو اس کو ایک ہنڈیا میں جمع کیا گیا پکایا گیا اور آپ نے ان کا پھر شوربہ دیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غذا ہے اچھا ایک بڑی مشہور روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پہ بیٹھے تھے اور گوشت اور کدو پکے ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستن سے وہ کدو تلاش کر کر کے وہ کھا رہے تھے وہاں سے کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت کی نسبت کدو زیادہ پسند تھے ایسی بات نہیں بلکہ وہ محض ایک ایسار تھا کہ دوسرے لوگ بھی بیٹھے اکٹھے ایک ہی برتن سے کھا رہے ہیں تو چلو گوشت یہ کھا لیں میں سبزی کھا لیتا ہوں ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گوشت بہت زیادہ پسند کرتے تھے اور بہت زیادہ کھایا کرتے تھے اونٹ اور بکری کا گوشت تو آپ کی زندگی میں بہت زیادہ مقدار میں رہا ہے اس کے علاوہ شکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شوق سے کھاتے اور پسند کرتے صحابہ کران رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شکار کرتے لے کے آتے آپ کھایا کرتے ایک مرتبہ زب ساندہ وہ شکار کیا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا اور بھی چیزیں موجود تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھایا آپ سے پوچھا گیا کہ آپ یہ نہیں کھا رہے فرمایا لا ولا اٹھ لا ولا اٹھڑ نہ تو میں اس کو کھاؤں گا اور نہ ہی اس کو حرام قرار دیتا ہوں میری طبیعت اس کو پسند نہیں کرتی خالد ببنِ ولید اور تعالیٰ عنہ موجود تھے فرماتے ہیں میں نے وہ سارا اٹھایا اور کھا گیا اسی طرح خرگوش ارن اس کا گوشت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخان پہ کھایا گیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غذائیں تھیں ایسے ہی آپ نے بہت سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کے بعد حلوا میٹھا پسند تھا وہ حلوا کیا تھا حیث، پنیر خشک دودھ اور گھی اور شکر اس کو ملا کے بنایا جاتا تھا انتہائی طاقتور اور غذائیت سے بھرپور خوراک اور گھی اس زمانے میں یہ دو نمبر نہیں ہوتا تھا بےفکھی چلتا رہا یہ تو آج کی پہلا بار ہے اعلیٰ ترین لباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کیا ہے اعلیٰ ترین خوراک کھائی ہے عمر مبنی سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کبھی ایسے دن بھی آتے تھے کہ تمہارے گھروں میں فاقہ ہوتا تھا تو پھر ان دنوں تم کیا کھاتے تھے فرماتی ہیں الاسوادان الماء والتمر اس وقت دو چیزیں ہماری خوراک ہوا کرتی تھیں پانی اور کھجور اور پانی اور کھجور یہ بھی بھرپور اور مکمل غذائیت کی حامل چیزیں ہیں یہی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بچے کو گھٹی دیتے تو کھجور کے ساتھ دیا کرتے کھجور لے کے اس کو اپنے منہ میں ڈالتے چباتے خوب اچھی طرح سے نرم کرتے نرم کر کے پھر بچے کے تالوے کے ساتھ لگاتے بچہ اس کو چوستا یہ گٹی دینے کا طریقہ کار ہے آج کل ہمارے ہاں تو گٹی دینا بھی ایک صرف رسم ہی رہ گئی ہے وہ کوئی چیز پکڑی نرم سی اور بچے کے منہ میں ڈال دی یہ کوئی گٹی نہیں ہے گٹی دینے کا طریقہ کار کیا ہے آدمی جس نے گٹتی دینی ہے وہ کھجور یا اس طرح کی کوئی چیز لے اس کو اپنے منہ میں ڈالے چبائے نرم کرے اس کا لعاب اس کے ساتھ شامل ہو جائے اور پھر جب وہ خوب اچھی طرح نرم ہو کے نگلنے کے قابل ہو جائے پھر اس کو منہ سے نکالے اور بچے کے منہ کے اندر رکھ دے اس کے تالوں کے ساتھ لگا دے تاکہ بچہ زبان رگڑ کر اس کو چوسے اور اس کے لیے پھر بعد میں ماں کا دودھ پینا بھی آسان ہو جائے اس سے ایک مکمل غذائیت بچے کو ملتی ہے اور ساتھ ہی ایک بہترین ویکسین ہے یہ کہ ایک صحت مند آدمی کا لعاب جب بچے کے جسم میں ابتدائی طور پر داخل ہوگا تو بیماریوں سے مقابلہ کرنے کے لیے اس کی قوت مدافعت بیدار ہو جائے گی اور پھر اس طرح کی الٹی سی بھی ویکسینیشن کروانے کا کوئی مقصد ہی باقی نہیں رہتا خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خجور اور پانی کے ساتھ نبیز تیار کیا کرتے کھجورے رات کو بھگو کے رکھ لیتے پانی میں اور صبح پی لیتے اسی طرح صبح کو کھجورے پانی میں بھگو کے رکھتے اور شام کو پی لیتے ہیں اور یہ نبید بہت طاقتور اور اعلیٰ ترین بھی ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں سرید بہت قسمتی ام المؤمنین سیدہ عشاء صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ قضل عائشہ تا علی صائر النیساء کا قضل سرید علی صائر الطعام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت تمام تر عورتوں پر ایسے ہے جیسے شریر کی فضیلت تمام تر کھانوں پر ہے اور شریر کسے کہتے ہیں گوشت کے شوردے میں روٹی کے ٹکڑے کر کے ڈال دیے جائیں جب وہ نرم ہو جائیں خوب اچھی طرح پھر انہیں کھا لیا جائے یہ شریر ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش زمانے کی بہت اہلا ترین رہائی ایک وقت با رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے ناراض ہو گئے ایک مہینے تک کے لیے آپ نے قسم اٹھا لی کہ میں ان کے پاس نہیں آؤں گا وہ داخلہ فی مصروبہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں سے ناراض ہو کے بالا خانے میں چلے گئے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ڈبل سٹوری تھا اوپر والے کمرے میں چلے گئے بیک وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں نو بیویاں رہی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر زوجائے محترمہ کے لیے گھر الگ تھا الگ الگ گھر آپ نے مہیا کیے ہوئے تھے سب کو اور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں على ویسی اختی میں اپنی بہن کے گھر کی چھت پہ چڑھا قبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے یہ دو سال پہلے کی بات ہے يَقْضِي حاجتَهُ عَلَى تَيْنِ مستقبل شامی مستدگر البہ <الْقَعْبَى> میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ اپنے گھر میں قضاء حاجت فرما رہے تھے رخ آپ کا شام کی طرف تھا اور پیٹھ قبلے کی جانب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس دور میں آپ کے گھر میں قلائے حاجت کرنے کا بندوبست تھا سیوریج کا معقول انتظام انہوں نے کیا ہوا تھا سیوریج کے بغیر تو یہ کام ممکن نہیں ہے نا ہمارے تو دیہاتوں میں یہ ابھی کوئی دس بارہ سال ہوئے ہیں لوگوں نے گھروں میں اس سیوریج کا فلش سسٹم کا بندوبست شروع کیا وغیرہ دیہاتوں کے لوگ آج تک باہر جایا کرتے تھے خدا حاجت کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ سہولت اس دور میں موجود تھی یہاں ایک اور بات بھی ساتھ کے ساتھ سمجھ لیں کہ تبلے کی طرف مو یا پیٹ کر کے کذائے حاجت کرنا منع ہے لیکن سننسائی میں عبداللہ ہبن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہی وضاحت موجود ہے ان کان آزادی کا فی یہ جو ممانعت ہے قبلہ کی طرف منہ یا پیٹ کر کے قدائے حاجت کرنے کی یہ صحرا میں کھلی جگہ میں ہے جب آپ کے اور قبلے کے درمیان کوئی چیز ہو دیوار پھر یہ ممانعت نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی جانب پیٹ کر کے بیت المقتف کی جانب موں کر کے کلائے حاجت کر رہے تھے اپنے گھر میں تو وہ گھر کے اندر بنی ہوئی ٹوائلٹ اس کے ارد گرد چار دیواری ہوتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی اس بات کی سراحت اور وضاحت مل گئی ہے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح جو روایت ہے سنن نسائی میں اس سے بھی وضاحت موجود ہے کہ جو ممانعت ہے قبلہ اُن منہ یا پیٹھ کر کے قلعۂ حاجت کرنے کی تو وہ ممانعت کھلی جگہ پر ہے فضا میں صحرا میں جہاں آپ کے اور قبل کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ ہو اور جہاں آپ کے اور قبل کے مابین رکاوٹ موجود ہو تو وہاں پہ یہ ممانعت ہے ہی نہیں وہاں پہ رخصت ست ہے بہرحال افضل اور بہتر تب بھی یہی ہے کہ ٹائلٹ کا رخ ایسا کیا جائے کہ وہ قبلے کی جانب اس کا منہ یا پیٹھ نہ ہو لیکن اگر کبھی ایسی جگہ پہ فضائے حاجت کا موقع بن ہی جاتا ہے کہ ٹائلٹ کا رخ اس طرح کا بنا ہوا ہے قبلے کی جانب منہ ہے یا پیٹھ ہے تو اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ رب العالمین نے دین میں یہ سہولت اور آسانی رکھی ہے کہ بند جگہ پہ اگر آپ خدا حاجت کریں تو پھر یہ پابندی نہیں ہے اور صحیح بخاری والا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بھی اس بارے میں واضح طور پر دریل ہے کہ آپ خود بیت المقدس کی جانب منہ اور قبلہ کی طرف پیٹھ کر کے قلائے حاجت اپنے گھر میں فرما رہے ہیں اچھا اس سے ساتھ ایک اور چھوٹا سا مسئلہ ہے وہ بھی سمجھ میں چلو غسل غسل جنابت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل جنابت کرنے کا طریقہ کار دو طرح سے ذکر ہوا ہے حدیث میں ایک اجمالن اس میں یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاست کو صاف کیا نماز کے وضو جیسا وضو کیا اور اپنے سر پہ پانی ڈالا اور جسم پہ پانی ڈالا اور اس کے بعد اس جگہ سے ہٹ کے آپ نے اپنے پاؤں دھو لیے دوسرا یہی ام المؤمنین ام سلامہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ام المؤمنین سیدہ سید صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو غسل کے طریقے کو اجمالن بیان فرماتی ہیں یہی تفصیل سے بھی بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اظہار کے اندرونی حصے کو دھوتے اس کے بعد نماز کے وضو جیسا وضو یعنی ہاتھ دھوتے کلی کرتے ناک میں پانی چڑھاتے ناک کو جھاڑتے چہرہ دھوتے داڑھی کا خلال کرتے اور بازو دھوتے انگلوں کا خلال کرتے حتا اذا بلغ راسه لم ينصح حتى کہ جب سر کی باری آتی تو صرف مسا نہیں کرتے بلکہ سر پہ تین بار پانی ڈال لیتے ایک شلو دائیں طرف دوسرا بائیں طرف اور تیسرا سر کے درمیان میں ثم يقيذ على ثائر جسده اس کے بعد پھر آپ اپنے سارے جسم پر پانی ڈال لیتے ثم تنحى من ذلك المكان فاغسل الرجلين پھر اپ اس جگہ سے ہٹتے جہاں پہ آپ نے غسل کیا ہوتا اور سائیڈ پہ ہو کے اپنے پاؤں دھو لیتے اچھا اس میں یعنی غسل کا طریقہ کار چاہے اجمالاً ذکر ہوا ہے یا تفصیل ذکر ہوا ہے احادیث میں ہر جگہ پہ اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ غسل فرماتے وہاں سے ہٹ کے سائڈ پہ ہو کے پاؤں دھوتے اب کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہاں پہ پانی اکٹھا ہو جاتا تھا جمع ہو جاتا تھا تو پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہٹ کے اور پاؤں دھویا کرتے تھے جبکہ ایسی بات نہیں ہے دیکھیں جہاں قدائے حاجت کرنے کے لیے انتظام موجود ہو سکتا ہے وہاں کیا غسل کا پانی نکالنے کے لیے نکاس کا کوئی بندوبست نہیں تھا دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے گیلن پانی سے غسل فرماتے ہیں کہ نا یا تو مدد و یتھاڑیں پانچ سو پچیس ملی لیٹر پانی کے ساتھ آپ وزو فرماتے تھے اور اکیس سو ملی لیٹر یعنی دو لیٹر اور سو ملی لیٹر پانی کے ساتھ آپ وسل فرما لیا کرتے تھے آپ کی سوا دو لیٹر والی بوتل بڑی ہے اس سے بھی کم پانی کے ساتھ آپ کرتے تھے اور اتنے سے پانی کے ساتھ اگر گسل ہوگا تو وہ کتنا کھڑا ہوگا لہذا یہ کہنا کہ چونکہ پانی کھڑا ہو جاتا تھا اس لیے وہاں سے سائڈ پہ کے پود ہوتے تھے بالکل بے بنیاد بات ہے تیسری بات یہ بھی سمجھ لیں کہ آج کل جتنا مرضی جدید ہے پتھر لگا ہوا ہے ٹائر لگی ہوئی ہے اسلخانے میں لیکن پانی وہاں پر بھی کھڑا ہوتا ہے وہ سارے کا سارا فوراً خشک تو نہیں ہو جاتا نا گیلا رہتا ہے وہ بھی اگر یہی عذر وہاں پہ ہے تو یہاں پہ بھی موجود ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ عذر نہیں ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ کار ہے کہ جہاں پہ آپ نے غسل جنابت فرمایا ہے وہاں سے آپ ہٹ کے साइड پہ ہو کے پاؤں دھو رہے ہیں تو آج بھی چاہے جتنا مرضی جدید نظام کیوں نہیں رہی غسلے جنابت کرنے کا مسنون طریقہ کار یہی رہے گا کہ غسل کریں اور اس کے بعد وہاں سے سائڈ پہ ہو کے علیحدہ ہو کے پاؤں دھوئیں چاہے باہر بیسن پہ آ کے دھولیں, ٹوٹی پہ دھو یا غسل خانہ کوئی آج کل وہ رواج چلا ہوا ہے بڑے لمبے چوڑے گسل بنانے کا وہیں پر لیکن اس جگہ سے ہٹ جائیں یہاں پہ غسل کیا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ کار ہے تو خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش اس دور میں اپنے زمانے کے مطابق بہت اعلی کریم تھی اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع آپ کی سکیورٹی بہت مضبوط تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوتے ہیں تو آپ کے وفات میں آپ کے ترکے میں کیا چیزیں تھیں تیس تلواریں نیزے برچیاں بلٹ پروف جیکٹ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا یعنی بلند ترین معیار زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا اور یہی انداز اور طریقہ کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے بھی اپنایا بڑا مشہور واقعہ ہے خوارج سے عبداللہ عباس اور ربی اللہ کا مناظرہ خوارج کے جو بھی اعتراض تھے سو تھے لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان سے مناظرہ کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے بڑا عمدہ قسم کا لباس پہنا اور وہاں پہ, پہ پہنچے تو خوارج نے سب سے پہلے ان کے لباس پہ اعتراض کیا کہ تم نے اتنا اعلی قسم کا لباس پہنا ہوا ہے اتنا سادہ سا لباس پہن کے بھی گزارا کر سکتا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی اچھا لباس پہنتے تھے اور اللہ رب العالمین نے کہا ہے قل من حرم زینۃ التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذین آمنوا في الحیاۃ الدنیا خالص فین یوم القیامہ کہ جو زینت اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے اسے کس نے حرام کیا ہے اور پاکیزہ رزق جو اللہ نے پیدا کیا ہے اپنے بندوں کے لیے اسے کس نے حرام قرار دیا ہے الہی علی آمن الحیات دنیا انہیں کہہ دیجئے کہ یہ دنیاوی زندگی میں اہل ایمان کے لیے ہیں ہاں دنیا میں رہتے ہوئے کفار بھی یہ نعمتیں استعمال کر لیتے ہیں لیکن خالی ہی یوم القیامہ قیامت کے دن خال یہ نرنتیں صرف اہل ایمان کے لیے انہیں جواب دیا اور کہا کیا تمہارا اعتراض ختم ہوا کہنے لگے ہاں جی ختم ہو گیا پوچھا ہاں اب بتاؤ تمہیں کیا تکلیف ہے کیا پریشانی صحابہ کرام رضوان اللہ عرح مجمعین نے بھی یہ کام کیا رہی دوسری بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہوئے یا بیان کرنے والے جب بیان کرتے ہیں تو عموما انتہائی مسکینی کی زندگی کا پہلو سامنے آتا ہے تو اس کو سمجھ لیجئے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی کے اندر فقر کا پہلو ہے وہ فقر اضطراری نہیں ہے بلکہ اختیاری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت کے لیے ایک سال بھر کا راشن وہ انہیں دے دیا کرتے تھے ایڈوانس پھر کیا ہوتا کہ وہ لوگ صدقات بہت زیادہ کرتے کوئی سوال ہی مانگنے والا آتا اپنے پر اس کو ترجیح دیتے تو وہ جمع شدہ راشن سال بھر کا موجود ہوتا تھا ان کے پاس لیکن وہ صدقات کر کر کے ختم کر لیتے تھے پھر اس کی وجہ سے بسا اوقات انہیں کچھ دن تنگی کے بھی گزارنے پڑتے تو ان لوگوں کا یہ معاملہ تھا کہ وہ جو ان کا فقر تھا ان کی جو تندرستی تھی وہ مجبوری والی نہیں تھی مجبور نہیں تھی ایسی زندگی گزارنے پر بلکہ انہوں نے خود اختیار کیا تھا کہ دنیا میں اللہ نے جو بھی دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں لوٹا دیا جائے اور اللہ رب العالمین سے اس کا اجر اور بدلہ آخر رکھنے لگا اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے بماں توفیقی اللہ بلّہ تو کل تو